معل میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبک لیٹ میرے مصطفی کر رہی کل مختوم عیدا رسانی میں شدت اور رسول اللہ کے قتل کی کوشش جب مشرقین اپنی چال میں کامیاب نہ ہو سکے اور مہاجری کو نے کوشش میں منہ کی کھانی پڑی تو آپے سے باہر ہو گئے اور لگتا تھا کہ و وغذ سے پھٹ پڑیں گے چنانچہ ان کی درندگی اور بڑھ گئی ان کا دست جور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑھ آیا اور ان کی نقل و حرکت سے یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ آپ کا قاتمہ کیا چاہتے ہیں تاکہ ان کے قیال میں جس پتنے نے ان کے قاب گاہوں کو قارزار بنا رکھا ہے اسے جڑ سے اکھار پھینگے جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو اب مکہ میں جو مسلمان بچے کچے رہ گئے تھے وہ بہت ہی تھوڑے تھے اور پھر صاحب شرف کو عزت بھی تھے یہ کسی بڑے شخص کی پناہ میں تھے اس کے ساتھ ہی وہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے بھی تھے اور حد تل سرکشوں اور ظالموں کی نگاہوں سے دور رہتے تھے مگر اس احتیاط اور بچاؤں کے باوجود بھی وہ ظلم جور اور عیزہ رسانی سے مکمل طور پر محفوظ نہ رہ سکے جہاں تک رسول اللہ کا تعلق ہے تو آپ ظالموں کی نگاہوں کے سامنے نماز پڑھتے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے اور قوفی اور قلم کھلا دونوں طرح اللہ کی دین کی دعوت دیتے اس سے آپ کو کوئی روکنے والی چیز بھی نہیں روک سکتی تھی اور نہ موڑنے والی چیز موڑ سکتی تھی کیونکہ یہ اللہ کی رسالت کی تبلیغ کا ایک حصہ تھا اور اس پر آپ اس وقت سے کار بن تھے جب سے اللہ کا یہ حکم نازل ہوا تھا یعنی آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اسے ببانگ دول بیان کیجئے اور مشرقین سے مو پھیرے رکھیے چنانچہ اس صورتحال کی بنا پر مشرکین کے لیے ممکن تھا کہ آپ سے چپ چاہیں چھیڑ چھاڑ کر بیٹھے بظاہر کوئی چیز نہ تھی جو ان کے اور ان کے عزائم کے درمیان روک بن سکتی تھی اگر کچھ تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی شکو و وقار تھا ابو طالب کا ذمہ و احترام تھا یا اس بات کا اندیشہ تھا اگر انہوں نے کوئی غلط حرکت کی تو انجام اچھا نہ ہوگا اور سارے خلاف مگر ان کے دلوں میں ان ساری باتوں کا مطلوبہ اثر پر قرار نہ رہ گیا اور جب سے انہیں یہ محسوس ہو چلا تھا کہ آپ کی دعوت کے سامنے ان کی دینی چوداہٹ اور بد پرستانہ نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا چاہتا ہے تب سے انہوں نے آپ کے ساتھ اوچھی حرکتیں کرنی شروع کر دی جو واقعات کتب حدیث و میں مروی ہیں اور قرائن شہادت دیتے ہیں کہ وہ اسی دور میں پیش آئے ان کے ایک دو نمونے یہ ہی ہیں کہ ایک روز ابو لہب کا بیٹا اتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا میں ون نجم ازا ہوا اور تم مدنا فتح اللہ کے ساتھ سفر کرتا ہوں اس کے بعد وہ آپ پر اِزا رسانی کے ساتھ مسلط ہو گیا آپ کا کرتہ پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا اگر تھوک آپ پر نہ پڑا اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قبول ہوئی تنانچہ اتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ تفر میں گیا جب انہوں نے ملک شام کا مقام زرفہ میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت ٹیر نے ان کا چکر لگایا اتیبہ نے دیکھتے ہی کہا ہائے میری تباہی اللہ یہ مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد نے مجھ پر بدعا کی ہے دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھمار ڈالا احتیاطن لوگوں نے اتبا کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ دلایا لیکن رات کو شیر پلانگتا ہوا سیدھا اتبا کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر, زباہ کر ڈالا ایک بار اقبا بن ابھی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن حالت سجدہ میں زور سے رونی کہ معلوم ہوتا تھا کہ دونوں آنکھیں نکل آئیں گی جہاں تک قریش کے دوسرے بدماشوں کا تعلق ہے تو ان کے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا خیال پک رہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر بن آز سے ابن ساخ نے ان کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک بار مشرقین حتیم میں جمع تھے میں بھی موجود تھا مشرقین نے رسول اللہ کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا ہے اس کی مثال نہیں در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا ہے یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ رسول اللہ, اللہ نمودار ہو گئے آپ نے تشریف لا کر پہلے اسود کو چوما پھر طواف کرتے ہوئے مشرقین کے پاس سے گزرے انہوں نے کچھ کہہ کر تانہ زنی کی جس کا سر میں نے آپ کے چہرے پر دیکھا اس کے بعد دوبارہ آپ کا گزر ہوا تو مشرقین نے پھر اسی طرح لان تان کی میں نے اس کا بھی اثر آپ کے چہرے پر دیکھا اس کے بعد آپ سہ بارہ گزرے لان تان کی اب کی بار آپ پھیر گئے اور فرمایا قریش کے لوگوں تن رہے ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے پاس صبح لے کر آیا ہوں آپ کے سرشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا ان پر ایسا سخت ہوا کہ گویا ہر آدمی کے سر پر چڑیا ہے یہاں تک کہ جو آپ پر سخت سے زیادہ سخت تھا وہ بھی بہتر سے بہتر لفظ جو پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ سے طلب گارے رحمت ہونے لگا کہتا کہ ابو القاسم واپس چلے جائیے اللہ کی قسم آپ کبھی بھی نادان نہ تھے دوسرے دن دنش پھر اسی طرح جمع ہو کر آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ نمودار ہوئے دیکھتے ہی ایک ہو کر آدمی کی طرح پڑے اور آپ کو گھیر لیا پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے گلے کے پاس سے آپ کی چادر پکڑ لی اور بل دینے لگا ابو بکر آپ کے بچاؤ میں لگ گئے وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کیا تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اس کے بعد وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر پلٹ گئے عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں کہ یہ سب سے سخت ترین ایزا رسانی تھی جو میں نے قریش کو کمی کرتے ہوئے دیکھی صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر سے ان کا بیان مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن آس سے سوال کیا کہ مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے سخت ترین بدکلوکی کی تھی آپ مجھے اس کی تفصیل بتائیے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قانع کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اقبہ بن عبی محید آ گیا اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹا اتنے میں ابو بکر آپ پہنچے اور انہوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوئے پرمایا تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے حضرت اسما کی روایت میں مزید تفصیل ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس یہ چیخ پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ وہ جھٹ ہمارے پاس سے نکلے ان کے سر پر چار چوٹیاں تھی وہ یہ کہتے ہوئے گئے کہ تم لوگ ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر پر پل پڑے وہ واپس آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم ان کی چوٹوں کا جو بھی چھوتے تھے وہ ہماری ٹٹکی کے ساتھ چلا آتا تھا حضرت حمزہ کا قبول اسلام مکہ کی فضہ ظلم و جور کے ان سیاح بادلوں سے گم بھیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مقبوروں کا راستہ روشن ہو گیا یعنی حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے ان کے اسلام لانے کا واقعہ چھے نبوی کے عقیر کا ہے اور اغلب یہ ہے کہ وہ محضل حجہ میں مسلمان ہوئے تھے ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ سپاہ کے نزدیک رسول اللہ کے پاس سے گزرا تو آپ کو ایزا پہنچائی اور سخت سست کہا رسول اللہ خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا لیکن اس کے بعد اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہ نکلا پھر وہ کانے کابا کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا عبداللہ بن جدان کی ایک لونڈی کوہ پر واقع اپنے مکان سے سارا منظر دیکھ رہی تھی حضرت حمزہ کمان ہمائل کی اس شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی حضرت حمزہ غصے سے بھڑک اٹھے یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے ماجرہ سن کر کہیں ایک لمحہ کیے بغیر دوڑتے ہوئے یہ تہیہ کی ہوئے آئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے چنانچہ مسجد حرام میں داقل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی سی کے دین پر ہوں اس کے بعد کمان سے زور کی مار ماری اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مغزوم اور حضرت حمزہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے لیکن ابو جہل نے کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو ہمارا کو جانے دو میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی ابتدان حضرت حمزہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت محسوس کی حضرت عمر کا قبول اسلام ظلم طغیان کے سیاح بادلوں کی اسی گمبیر فضا میں ایک اور برق کا جلوہ نمودار ہوا جس کی چمک پہلے سے زیادہ قیرہ کن تھی یعنی حضرت عمر مسلمان ہو گئے ان کے اسلام لانے کا واقعہ ہے وہ حضرت حمزہ کے صرف تین دن بعد مسلمان ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی چنانچہ امام ترمیزی نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے اسی طرح تبرانی نے حضرت ابن مسعود اور حضرت انس سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر مسلمان ہو گئے اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر تھے حضرت عمر کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جاگزی ہوا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر کے مزاج اور جذبات و احساسات کی طرف بھی مختصر اشارہ کر دیا جائے حضرت عمر اپنی تن مزاجی اور سخت کے لیے مشہور تھے مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست با تھے چنانچہ ایک طرف تو وہ آبا اجداد کی اجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور بلانوشی اور لہلاب کے دل تھے لیکن دوسری طرف وہ ایمان و عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت و پسندیدگی کی, کی نگاہ سے دیکھتے تھے پھر ان کے اندر کسی بھی عقلمند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر عمرہ کرتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ پتل اور پاکیزہ ہے اسی لیے ان کی دم دم میں ماشا، دم میں تولا کسی تھی کہ ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے حضرت عمر کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ میں جمع و تقبیق یہ ہے کہ ایک رات انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی وہ حرم تشریف لائے اور کانے کعبہ کے پردے میں گھس گئے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورت الحقہ کی تلاوت فرما رہے تھے حضرت عمر قرآن سننے لگے اور اس کی تعلیف پر حیرت زدہ رہ گئے ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا اللہ کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں لیکن اتنے میں آپ نے آیت تلاوت فرمائی ان لقول رسول بما هو بقول ياير قليلا ما تؤمنون یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے یہ کسی شاعر کا قول نہیں تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے جی میں کہا اوہ یہ تو کاہن ہے لیکن اتنے میں اپ نے یہ آیت تلاوت پرمائی والا بقول کاہن قليلا ما تذکرون تنزیلم من رب العالمین یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے حضرت عمر کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزی ہو گیا یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر کے دل میں اسلام کا بینج پڑا لیکن قبول ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات تقلیدی عصبیت اور آبا ازداد کے دین کی عظمت کا احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہاں قانے دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مقصد پر غالب رہا اس لیے وہ اس چھلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں رہے ان کی تلیت کی سختی اور رسول اللہ سے پرت عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد رسول اللہ کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ بن سے ملاقات ہو گئی اس نے تیور دیکھ کر پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے انہوں نے کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں اس نے کہا محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرا سے کیسے بچ سکو گے حضرت عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو اس نے کہا عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں تمہاری بہن اور بہن بھائی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہن بھائی کا رخ کیا وہاں انہیں حضرت قباب بن ارت پورے تحا پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت قباب کا معمول تھا جب حضرت قباب نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے ادھر حضرت عمر کی بہن فاطمہ چھپا دیا لیکن حضرت عمر گھر کے قریب پہنچ کر حضرت قباب کی قرآن چکے تھے چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں بس ہم آپس میں حضرت کسی اور دین میں ہو تو حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہن پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شور سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ کونالود ہو گیا ابن ساخ کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی بہن نے جوشی خزب میں کہا عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین پرحق ہو تو اشدو اللہ الہ الا اللہ واشدو انہ محمد الرسول اللہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ حضرت اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو بہن نے کہا تم ناپاک ہو اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں اٹھو غسل کرو حضرت عمر نے اٹھ کر غسل کیا پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی کہ ان بڑا, بڑا محترم کلام ہے مجھے محمد کا پتہ بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ قباب حضرتِ عمر کی یہ فقر سن کر اندر سے باہر آگئے کہنے لگے عمر کش ہو جاؤ مجھے امید ہے کہ رسول اللہ نے جمعیرات کی رات تمہارے مطالق جدعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن قطاب یا ابو جہل بن حشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا یہ وہی دعا ہے اور اس وقت رسول اللہ کوہ صفحہ کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہے یہ یہ سن کر حضرت عمر نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی ایک آدمی نے موجود ہیں لپک کر رسول اللہ کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر ایک جا ہو گئے حضرت حمزہ نے پوچھا کیا بات ہے لوگوں نے کہا عمر ہے حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے دروازہ کھول دو اگر وہ قیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم عطا کریں گے اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے ادھر رسول اللہ اندر تشریف پر تھے آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی وہی نازل ہو چکی تو حضرت عمر کے پاس تشریف لائے بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی آپ نے ان کے کپڑے اور تلوار کا تلہ سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آوگے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی زلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے یا اللہ یہ عمر بن قطاب ہے یا اللہ اسلام کو عمر بن قطاب کے ذریعے قوت و عزت اتا فرما آپ کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر نے حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہوئے فرمایا اشدو اللہ الہ الا اللہ وانکر رسول اللہ میں گماہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد الحرام والوں کو سنائی پڑی معلوم ہے کہ حضرت عمر کی زوراوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرت نہ کرتا اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرقین میں کورام مچ گیا اور انہیں بڑی زلط اور محسوس ہوئی دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت و قوت شرف و اعزاز اور مسرت و شاد مانی حاصل ہوئی چنانچہ ابن صاخ نے اپنی سند سے حضرت عمر کا بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص رسول اللہ کا سب سے بڑا اور سب ترین دشمن ہے؟ پھر میں نے جی ہی جی میں اس کا دروازہ घर وہ باہر آیا دیکھ کر بولا اہلن و سہلن خوش آمدید خوش آمدید کیسے آنا ہوا میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں حضرت عمر کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر لیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے امام ابن جوزی نے حضرت عمر سے روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے اسے زدہ کوپ کرتے اور وہ بھی انہیں ماتتا اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے مامو آسی بن حاشم کے پاس گیا اور اسے قبر دی وہ گھر کے اندر گز گیا پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے اور اسے قبر دی وہ بھی گھر کے اندر گز گیا ابن حشام اور ابن جوزی کا بیان ہے جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو جمیل بن مومر جمی کے پاس گئے یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا حضرت نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا کہ قطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے حضرت عمر اس کے پیچھے ہی تھے بولے یہ جھوٹ کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں بہرحال لوگ حضرت عمر پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے اور حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے یہاں تک کہ صورت سر پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے لوگ سر پر سوار تھے حضرت عمر نے کہا جو بن پڑے کر لو اللہ کی قسم اگر ہم لوگ تین سو کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تو تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے اس کے بعد مشرقین نے اس ارادے سے حضرت عمر کے گھر پر ہلا بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالے میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے اس دوران ابو امر آز بن وائل سہمی آ گیا وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراس کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا اس کا تعلق قبیلے سہم سے تھا اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا اس نے پوچھا کیا بات ہے حضرت عمر نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے آس نے کہا یہ ممکن نہیں آس کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا اس کے بعد آس وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے ارادہ مطلوب ہے آس نے کہا اس طرف کوئی راہ نہیں یہ سنتے ہی لوگ واپس پلٹ گئے ابن ساخ کی ایک روایت میں ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا حضرت عمر کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرقین کی ہوئی ہی تھی باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن باز سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن قطاب سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروخ پڑا تو انہوں نے کہا مجھ سے تین دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے پھر حضرت عمر نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے عقیر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تب میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں قاہ زندہ رہیں قاہ مریں آپ نے فرمایا کیوں نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ حق پر ہو قاہ زندہ رہو قاہ موت سے دوچار ہو حضرت عمر کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا ہم ضرور باہر نکلیں گے جنان ہم دو صفوں میں آپ کو ہمراہ کر باہر آئے ایک صف میں حمزہ تھے اور ایک میں میں, میں تھا ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا کبار اٹھ رہا تھا یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے حضرت عمر کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی اسی دن رسول اللہ نے میرا لقب دیا حضرت ابن مسود کا ارشاد ہے کہ ہم کان کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا حضرت سہیب بن سنان رومی کا بیان ہے حضرت عمر مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا اس کی دعوت دی گئی ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے بیٹھے بیت اللہ کا طواف کیا اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعد مظالم کا جواب دیا حضرت ابن مسعد کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور رہے محمد علی آل ہی وسی وسل